کوئی کرام کی پیشیدیو کوئی کرام کی پیشیدیو I'm not that bad. سلاو من لا سقولو دیکھتا دل کو جا جی بے نام جب بے جا بے شرح کے پڑھ دیتا ہوں الشرع تقلید کی تعریف یہ سے ایسا شاشن جس کی بات مطحرہ کی چار دلیلوں میں سے کوئی نہ ہو جس کا قول فوج شرعیہ میں سے کوئی حجت نہ ہو شریعت کی چار دلیلیں ہیں قرآن، سنت آن اور مال ان چار میں سے جس کا قول ان چار میں سے کوئی حجت نہ ہو ان چار دور سے شمار نہ ہوتا ہے اس شخص کے قول اور بات پر عمل کو تکلیف بلا بلافل دن ہاں ہاں ان چاروں میں سے کوئی اجل اور دلیل کے بغیر بتایا دوسرے لفظوں میں تکلیف کا مانا انہوں نے بتایا تکلیف کی تاریخ فرمائی کہ دوسرے کی بات بغیر حجت کے ماننا اور اس پر عمل کرنا وہ شخص ایسا ہو کہ اس کی بات آas. شریعت کی دلی چار دلیلوں میں سے کوئی دلیل نہ بن یعنی ایسا شخص ایسی بات جس کی بات نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو نہ اجماع ہو نہ ہو کوئی دلیل نہ بن اس کی بات کو ماننا بغیر ان چار دلیلوں میں یعنی قرآن ہے فرمایا تکلیف یہ تکلیف یہ تعریف کرنے کے آپ فرماتے ہیں کہ حق یہ بنتا ہے کہ جس تکلیف کی تعریف ہو رہی ہے تو تقلید نہیں کہنا چاہیے تفلنا چاہیے کیوں؟ کیوں یہ دوسرے تقلید کی بات اس نے بغیر دلیل اس کا مطلب ہے اس نے اپنے گردن میں دوسرے کی بات کا ہار ڈال لیا تو وہ سفل ہے ہار پہننا تقلید کا معنی تو ہار پہنانا تھا پھر آپ نے یہ سنوایا کہ یہاں پر اس کو تقلید کہنا یہ درست اس وقت ہوگا کہ جب یہ مطلب لیا جائے تقلید کا کہ اس نے وجہ تک یہ بنائی تقلید والے اپنے عمل کو ہار بنا کر جس کی وہ تکلیف کر رہا ہے اس کے گلے میں ڈال دیا جس نے ہار پہنا دیا کیا میں تیرے پیچھے تیرا پھنسے گا کہ تچے گا میں تیرے پیچھے لغت, لغت کے اندر تکلید کا معنی ہار پہنانا تھا اور جو تکلید جس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں اور عوام کے اندر تکلیف معروف ہے تکلیف تکلیف اس کے اندر ہار پہنانے والا معنی اس طرح تو نہیں مناسب بنتا نا کہ یہ بات اس کی لے رہا ہے تو یہ تو یہ اس کو ہار پہنا رہا ہے حالانکہ یہ تو ہار ہار پہنا جو ہے یہ عمل ہار پہننے کا کرنا رہا پھر تقلید ہار پہنانا تھا وہ کیسے صحیح ہوگا دونوں نے کہا کہ اس طرح اس کو درست کرنا چاہیے یہ تقلید ہار پہنانا جو ہے نا یہ ہے لغت کے اندر تو ہار پہنانا ہی ہے نا لیکن وہ ہار پہنانا اس طرح سے ہی ہو جائے گا کہ اس نے عمل کا اپنے یعنی مقلد نے اپنے عمل کا ہار اپنے پیشوا کے گلے میں ڈال دیا یہ <سؤال> ایک نئی تحقیق ہے جو آپ کے سامنے نہ جاتی آپ کسی بھاپھی کے ساتھ گفتگو کر دیا کس طرح اس کو پہنچا سکتا ہے تکلیف کا لوگوں مانا نہیں سمجھا اور تکلیف کا جو حرفی مانا ان کی آپس میں رات پر جوڑ کر وہ ہے گلے میں ہار ڈالنا دوسرے کے اور یہ دوسرے کا قول لے رہا ہے تو یہ اس کا ہار اپنے گلے میں ڈال رہا ہے اس کے گلے میں تو ہار نہیں ڈال رہا ہے تو پھر تکلیف اس کو کیسے کہہ سکتا ہے بتا बस तकलीफ का माना तो दूसरे के गले में हाथ डालना है ना और जब कोई आदमी किसी किसी को पेशवा बनाता है और उसकी बात बगैर दलील के मानता है तो उसने तो अपने गले में डाल लिया हाथ तुम रसमत कैसे होगी भाई یہاں یہ کہنا چاہیے کہ مار پہنانا ہی اس کا مانا ہے لیکن جو دوسرے کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا جو عام آنکھ میں اور شرح میں یہ مانا چلتا ہے بات کو سمجھنا شرح میں بلکہ جو مانا چلتا ہے تو وہ شرعی مانا جو ہے उसके अंदर यह कहा जाएगा कि तकलीम करने वाले ने अपने के गले में अपने अमल को अपने हार बनाकर समझ आई क्या ये माम इतना اب بات کو سمجھ اسی کے یعنی یہ جو تاخیر میں آپ نے تقلید کا شرعی مانا سن لیا جو عبارت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں الامل ہو جا جا بلا حجت نے بغیر شریعت مکہرہ کی دلید. دوسرے کا قول دوسرے کی بات اور جس کا قول اور جس کی بات ایسا ہو بغیر حجت کے یعنی ان چاروں میں سے اس کے پاس کوئی دلیل نہ دیکھی شریحت مقاہرہ کے اندر تقریب ہے یہاں ایک اور کتاب عام مشہور زمانہ مسلم و بہت اس کی شرح شرح جو بحروم رکھنے والی اللہ والوں کے و عمل دوسرے جہاں کی پر بغیر ماننا اس پر عمل کرنا یہ جی کیا جی ہے اب جناب جی نا فوات کے جو شرح ہے نا اس کی فوات وہ یہاں فرماتے والد بالخل خود خوج فرما چار دلیلوں میں سے یعنی قرآن سنت اور تحسین چار میں سے کوئی دلیل سمجھ کہ نہیں یہ تکلیف کا معنی کتاب لکھنے والے ہر مہارے چار مذہب ہیں جن کے اصول مدن کتابی شکل میں سب نے یہی مدد اب بات کو سمجھنا یہ تکلیف بھی تحقیق اور شرعی اور پھر آ گئی اس کی تقسیف کیا تکلیف کی کتنا کس میرے بھائی تکلیف کی دو تقلید شرعی اور تقلید روح شریعت مطالعہ کے اندر تقلید جس کو کہتے ہیں وہ میں نے بیان کر دیا یہ شرحی تکلیف سمجھ گیا شریعت مطالعہ کے اندر تقلید اسی کو کہ یہ تقلید جو شریات مظاہرہ جس کو تقلید حقیقی بھی کہتے ہیں تقلید شرعی اور تقلید حقیقی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے دوسرے کی بات بغیر کچت کے ماننا اس پر عمل کرنا یہ تقلید شرعی ہے حقیقی ہے شریعت میں اسی کو تقلید کہتے ہیں اور میرے بھائی ذرا ذہن میں رکھنا یہ شریعت متحرہ کے اندر جس کو تقلید کہتے ہیں یہ میری لعنت ہے یہ حرام ہے مضموم ہے اس کی کوئی اجازت جدری یہ شریعت میں ہے شریعت میں اسی کو ہے اس کو ناجائز کہا گیا ہے عقائد کے باپ کے اندر ہو یا پرو کے اندر یہ مزمو ہے بعض نے بعض میں عقائد کے اندر اس کی اجازت دی ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ بھی تقلید شریف بنتی ہے حقیقت میں تقلید شریف جو بیان کی ہے یہ مضموم ہے اس کی کوئی اجازت یہ تقریب شرح یہ اور آرتی ہے یہ مضمون ہے یہ لانت ہے یہ بری چیز ہے قرآن حدیث میں کوئی اجازت نہیں تقلید عرفی یعنی کیا <سلام> مطلب <سلام> کہ لوگوں میں <سلام> چاہے علماء <اول> ہوں <سلام> چاہے عوام ہوں لوگوں <سلام> کے اندر تقلید جس کو کہتے ہیں وہ تکلیف ہے عرفی ہے میرے بارے میں بات کو سمجھنا اب یہ تکلیف عرفی اور شریف کو سمجھنے کے لیے اب یہ ایک اور چیز سمجھانا پڑے گی وہ کیا ہے کہ جو ہم نے کہا بغیر خلیل بغیر حجت کے دوسرے کی بات ماننا یہ جت اور دلیل جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے یہاں پر میرے بھائی توجہ رکھنا خجت جو ہے نا اور دلیل یہ دو قسم کتنا دلیل اور حجت دو قسم ہے ایک دلیل اور حجت ہومو یا کیا دلیل ہوموں ایک ہے حجت اور دلیل خصبوص دلیل قمومی ہوتی ہے خصوصی ہوتی ہے جب علماء تقلید کے معنے کے اندر فرماتے ہیں میرا خجد یہاں حجت کا جو لفظ رہا ہے یہ آپ کو اسی وقت سمجھ آ جائے گا جس وقت کی یہ تقسیم آپ سمجھے گے دلیل ہونے تو کیا ہے کیا مطلب ہے کسی کام کے متعلق توجہ کسی Earth... اللہ تعالی ہو میں کسی خاص چیز کا نام وہ دلیل اور جب کسی خاص کا نام آ جائے وہ البرضو جوجار جان اللہ ضرور آپ اللہ کا آ یہ نہیں بتایا یہ نہیں بتایا کس جگہ یہ نہیں بتایا کون سے الفاظ روم کا معنی ہوتا ہے شامل عام یہ جی ایسی دلیل ہے جو تمام الفاظ درود کو شامل ہے تمام جگہوں کو شامل ہے اور تمام وقتوں کو شامل ہے اب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہ مسلم محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ <سلم> سے کوئی شخص پوچھتا ہے بھائی دلیل کیا ہے آپ یہی آئے وہ کہے گا اس میں یہ درود کہاں لکھا ہوا ہے اس میں آپ کہو گے پاگل کا بچہ یہ دلیل ہے سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب یہ ایسی دلیل ہے کہ جو ان تمام جو تمام جو انود کے الفاظوں کو شامل ہے اوقاتوں کو شامل ہے جگوں کو شامل ہے اگر تو کہتا ہے یہ درود رہے ہے تو, تو اب اس خاص کے متعلق کلمات اور الفاظ درود جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے مطالبے ممانعات تو ثابت کر دلیل خصوص کے ساتھ کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا درود بھیجو اور سلام پڑھو اس نے یہ نہیں کہا کس وقت میں کس جگہ میں کن الفاظ کے ساتھ تو بے وقوف بے ہم اللہ کی دلیل ربو پر عمل کر رہے ہیں اگر تجائز کہتا ہے تو تونکہ اس خاص کو نجائز کہہ رہا ہے اب تجھے چاہیے کہ حدیث لے آ جس میں اس درود کا نام ذکر ہو کے یہ ناجائز ہے بھی بھی کا نام لیتے ہیں تو اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس درود کو کر اپنے مذہب کے قرآن و حدیث وہ کہے کہ بخاری میں آیا صحابی نے دیکھا اس کو کہان و عزیز کی بات کم صحابی کے بات کے اندر تو تمہارے نزدیک حجت ہے نہیں یہ تمہارے واقع لا حجت ابھی اقوال صحابہ یہ جی نواب صدیقی نا... نے ہاں جی حصول معمول کے اندر اور اس سے پہلے اس کے پیر نے حضرت نے استاد نے آ, قاضی شوقانی نے ارشاد الفون کے اندر لکھ دیا پہلے صحابی فول صحابی میں کوئی دلیل نہیں ہوتی تو تمہار نزدیک تو ان کی بات اجت ہی نہیں ہے جب نہیں ہے تو قرآن و عظیم سے ادھر ادھر کی بات وقت ہماری بات کیا آ رہی یہ دغا بازی نہیں چلے گی ادھر ہمیں شہید جس میں روکا گیا جس میں آیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تم تو بلکہ تم خود بتاتے ہوئے وہاں بھی تم خود بتاتے ہو کہ درود ابراہیم درود ابراہیم درود ابراہیم جب درود ابراہیمی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہو لہذا جب بھی حضور کا نام شریفہ ہے تم ظالم درود ابراہیمی پڑھا دو تاکہ درود پڑھتے ہوئے بات بھی بھول جائے درود شریف طرح لگتا ہے جو ابھی بات کرنا چاہے گا وہ ذر سے نکل جائے گی درود سے فارغ ہو جائے گا ادھر سے فارغ ہو جائے گا تو بھائی اللہ تعالی ابراہیم یہ درود نماز کے متعلق آیا اور یہ دلیل ارو سمجھو نماز پلے کا اب یہ اب خاص نماز کے وقت میں یہی پڑھنا ہے اور نہیں پڑھنا اب یہ ایک خاص دروت کی بات ہے خاص وقت کی بات ہے خاص وقت میں یہ خاص پاتا ہے اس کے لیے اب دلیل کیونکہ وقت خاص ہے درود الفاظ خاص ہے خاص وقت میں خاص الفاظ کے لیے دلیل بھی خاص چاہیے تو دلیل خاص علماء نے پیش کی وہ احادیث سے مبارکہ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سلام کو ہم پہچان گئے درود تو پڑھیں تو آپ نے یہی درود بتایا وہاں پر قاضی شوق یہاں پر کس مقام پر قاضی شوقانی و آدمیوں سے پیش بات ہوگی حاجی تو خت الزا کر حسین کے اندر لکھنا پڑا کہ یہ نماز کے متعلق ہی ہے اسی وجہ سے دلیل قطور صحابہ نے مانگی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ خاص توجہ اللہ, اللہ علیہ وسلم نے دلیل یعنی یہ, فرما کر کہ یہ ہے دلیل آپ کا فرمان وہ دلیل خصوص بن گیا ہے جی کیوں کہ یہ وقت بھی خاص اور درود بھی اور یہ کیا جا رہا ہے واجب لازم ان کے مذہب میں جن کے مذہب میں واجب و وہ لازم ہے ورنہ ہمارے میں سنت کو ضرور ہے نا مقدہ سنت ہے ہمارے انفیوں کے مذہب میں تو جن کے مذہب میں سنت ہے ہے کہ یہی پڑھنا جن کے مذہب میں واجب ہے کہ یہی پڑھنا ہے اس وقت میں اور نہیں پڑھ سکتے اب یہ خاص غروج اور خاص وقت پر جو لازم کیا جا رہا ہے اس کے لیے دلیل خصوص کی ضرورت ہے وہ دلیل خصوص وہی عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت مار کہ اس وقت یہ پڑھ سمجھائی یہ دلیل خصوص ہو گئی باقی جتنے الفاظ ضرور ہیں کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ فلاں لفظ کے واجب ہیں باقی جتنے درود ہیں کوئی مسلمان ان کے متعلق نہیں کہہ جاؤ فلاں لفظ کے واجب ہیں لازم ہیں یا فلاں وقت میں فلاں درود صلی اللہ علیہ وسلم واجب یا لازم ہے توجہ یا اللہ یا رسول اللہ یہ کہنا واجب لازم ہے نہیں سب کو وہ سمجھتے ہیں ہر طرح کے درود و سلام کے الفاظ جائے جو بھی پڑو گے ان سے ضرور و سلام کا فرض یا حکم ادا ہو جائے گا یا کم از کم ثواب مل جائے گا کیوں اس وجہ کہ اس کے لیے یہی دلیل یا الذین آمنو صلو علیہ تسلی کافی ہے دلیل جس کے اندر خاص, خاص دلی وہ مسجد ضرور ثابت ہو جس کو نماز کہ مساحر ادا کر حکم آ گیا کم از کم مطلب ایک ایسی خیر ہے جس کو wow. اللہ تعالی نے لہذا اب توجہ رکھنا سارا دن نفل پڑے سارا دن نماز پڑھے لیکن کے ان افراد کو نکالتا توجہ ذرا کر چین میں شریعت مظاہرہ نے نماز پڑھنے کو نجائز اب یہ بات آگے چلی لے بلا وقت سورج گرو کے وقت بولو کے وقت نسبل نہار کے وقت تین اوقات میں نماز پڑھنا مکرو ہے نماز پڑھنا مکرو ہے نا جائز اب یہ ایک مخصوص دعوی ہے کیوں مخصوص کی بات آ گئی اس کے لیے اب دلیل خصوص کی ضرورت ہے جو شخص کہتا ہے ان تین وقتوں میں نماز جائز نہیں ہوتی اس پر مطالبہ کیا جائے گا دلیل پیش کا کیوں مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ ہمارے لیے کوئی اتنا ہی کافی تھا کہ مسئلہ نماز قائم کرو اب اس سے مطالبہ کیا گیا تو پوچھا مت کر کہاں لکھا ہوا ہے کون سی دلیل ہے کہ ان تین وقتوں میں نماز وقت ہے اماموں نے شریعت والوں نے فکا والوں نے جہاں پر یہ مسئلہ لکھا وہاں پر بھی ساتھ وہاں پر ساتھ ہی یہ دلیل قصور بھی پیش کر دی ہے یہ خاص دلیل بھی پیش کر دی ہے کہ حدیث میں آیا ان وقتوں کے اندر نماز نہ نماز نہ پڑھو بات سمجھ آئی کہ نہیں اب اس کے علاوہ ان تین وقتوں کے علاوہ توجہ ذرا اگر کوئی آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے کی طرح بڑے بڑے بلو ماں باغ بالوں کہاں پر بھی نماز اگر کوئی آدمی ہاں زیادہ سے زیادہ دن میں سو سو رکات ہزار ہزار, ہزار رکاتے پڑھ چھوڑتا ہے تو اگر کوئی بے وقوف ہو کہے جناب جی لکھا اس وقت کے اندر یا اتنی رکاتے جو تم پڑھ رہا ہے کہان لکھی ہوئی ہے پاگل کا بچہ ہوگا اس, اس کو نہ شریعت کا اتنا پتا نہیں ہے جاہل کا بچہ یہ جو عمل کر رہا ہے تو اقیم اس کی دلیل عموم پر کر رہا ہے جو دعوت کر لائے وقتوں میں نہ ہے تو وقت مخصوص کام اور سنو اور سنو اللہ دورا میں آ گیا مغفرت مانگو بخشش مانگو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے احادیث میں صدقہ اب صدقہ اور بخشش مانگنا دونوں کا شریعت متحرک کے اندر حکم آ گیا دلی رام آ گئی نام بھی بتایا گیا کون سا سب کون سی دعا وقت بھی بتایا گیا کون سا जगह अब हर मकान हर मकान हर मकान जो भी अल्फा हो चाहे हदीस में आयो चाहे ना आयो चाहे हदीस पुराण में अदुआ के अल्पाज आये हो या ना आये हो चाहे पंजाबी अल्फाज हो चाहे पठानी के हूँ चाहे زب جس زبان کے بعد بھی دعا کوئی مانگ رہا ہے وہ اس احکام پر عمل کر رہا ہے ایسی آیات اور رہا پر عمل کر رہا ہے جن کے اندر حکم آیا بخش مانگنے کا اور صدقہ کرنے کا دعا مانگنے کا حکما گیا وہ हमारा रबुरा लवी चंद्र भाई जो करीब परमात्मा है तो मो मुझे मतबू करूंगा अब जब आ गया अल्लाह तक वक्त यहाँ पर नहीं बताया कोई अल्फाज नहीं बताया कोई जबान की पाबंदी नहीं लगाई ऐसा हो पूछ रहा हो किस तरह हो कोई यहाँ पर तफी नहीं है वक्त भैया जगह जगह तब्दील नहीं है अल्फाज बंदीर नहीं زبان اگر مدلوتی کر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 17. شریت کی نہ ہو بالکل نہ سے پھر دوسرے کی بات کو ماننا یہ ہے تکلیف شریعت کے اندر حقیقت میں اسی کو تکلیف کہتے ہیں یہی وہ لانت ہے جس کے خلاف قرآن بولتا ہے یا امام بولتے ہیں شریت ہوں, ہوں اور ہوں عادل عادل والے کیا مطلب عادل شریعت میں کس کو کہتے ہیں عادل شریعت میں پرہیزگاری کو کہتے ہیں تو کہا دوسرے مانوں میں جو بھی عدالت کی تعریف کرتے ہیں کبیرہ گنا سمجھتا ہو کبھی کے حساب سے بار بار کرنے کے ری ماما نے ننگے در بازار چاندا شرائے گیا لیکن پھر انسانیت کے خلاف سمجھا جاتا ہے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے یا پوربت کے خلاف سمجھا جاتا ہے ایسا بندہ جو یہ کام کرتا ہے شریعت متحرہ کے اندر وہ مبنی شہادت نہیں ہے پر اس کی شہادت گواہی قبول کرنا کوئی واجب نہیں ہے روجہ رکھنا کوئی واجب نہیں ہے جی وہ مدوطن شہادت ہو جائے گا تو کر دے گا تو میرے بھائی مربت کے خلاف بھی نہ کرے شریعت کے خلاف بھی نہ کرے وہ آدر ہوتا ہے شریعت کے اندر جو کہا تو اس خلاف کے اندر اسی کو کہتے ہیں اسی کو یہ آدل شخص جو ہے اس کے لیے یہ بھی رکھا کہ ننگے سر نہ پھرے بازار کے اندر بے حودا لوگوں کا کام ہے حجی مرمت میں نہ رکھنے والوں کا کام ہے شریت سے فکا لفظوں میں اللہ کو کونے والے پرہ والے کی, فرد کی گئی ہے یا نہیں؟ بولو اب اس دعوے پر ضروری دل ہے علم والے کی اس کے پیچھے چلنا اس کی ماننا اس بات کے فرض اس کام کے فرض والوں سے پوچھو یعنی والدوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے اللہ نے حکم فرمایا بیل پر عالم سے پوچھنا فرض ہو گیا ہو گیا आलम से पूछना लग बात नहीं समझ आ रही शरीयत मुताहरा के शरीय पर पूरा उतरने वाला आलम उससे पूछना फर्ज हो गया فرمایا یہی بتانے کے لیے ہر ایک جس کو مسلے یاد والے کیا مسئلہ نبی کی شریعت کا علم بھی ہو اس پر عمل مکمل ہو تو پھر اہل ذکر بنتا کرتا ہے منا جو اللہ کا حکم مانتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے پکا درد ہوں اس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کیا وہ کانسا ساکتا چاہے خاموش میں بیٹھا ہو جس نے اللہ کی نا فرمانی کی الله فقد نسيه وان كان قارئا مصبيحا فرمى يا جو شخص اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے نبی پاک کی شریعت کسی حکم کے خلاف چلتا ہے فرمایا فقط نہ سے وہ اللہ کو پھولا ہوا ہے پھولا ہوا ہے کوئی لاکھوں کو جاؤ نہیں ہے اگر سے وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو اور تصویر بھی پڑھ رہا کے اندر اگر مانی جائے گی تو اسی چیزیں اور ہوں اسی طرح اشارے کے لیے آکر فرمایا علم، ان پر جو وہاں بھی ان سے بتوے پوچھتے ہیں چڑی سکولوں بد املوں سے پوچھتے ہیں خبیصوں پر کفر کفر دیماتے ہیں ان سے مسئلے پوچھتے ہیں ان کو عالم سمجھتے ہیں ان جاہلوں کو اتنا پتہ نہیں ہے چکر جو فرمایا تھا ذرا دیکھ تو صحیح یہ یاد والا ہو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یاد والا تو تب بنتا جیسے حدیث میں نے سنا دی دیمل ہوتا تو خالی داری توجہ یہاں پر وہی مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ عالم دو قسمیں قرفی شریف ہاں جی قرف میں عالم تو جس کے شکل موالی مسئلہ مسائل جانتے ہیں ان کو عالم کہتے ہیں شرعہ میں جس کو عالم نہیں کہتے ہیں شرعہ میں وہی عالم ہوتا ہے جو نبی کے دین کو مکمل سمجھتا ہوں نبی دین کو سمجھتا ہو توجہ اکثر سے صحیح ہو اکثر سے ہی ہو شریعت متارک کو جانتا ہو ساتھ عوام کو بھی جانتا ہو حالات کو بھی جانتا ہو مل یار جو شریعت کیا جانتا ہے لیکن زمانے کو نہیں جانتا توجہ فرما زمانے کے شار فطروں کو نہیں جانتا وہ بھی جاہل ہے ہمارے فرماتے ہیں حالات زمانہ کو نہیں جانتا وہ بھی جاہل ہے پھر جناب جی اس پر عمل کرتا ہو عمل بھی کرتا ہو جی عمل بھی کرتا ہو تیسرے یہ جب عمل کی بات آئے گی تو نبی کی شریعت کی تبلیغ بھی آ جائے گی دوسرے لفظوں میں جو نبیوں کا وارث ہو وہ شریعت میں عالم ہے اسی کو حضرت صاحب بیٹھے نے لکی آلم آلم نا نا ہاں سیانا بڑی عالم دی پہچان کری عوام لوگ آلم پتہ نہیں کہڑے کہڑے لانتی شمار ہوں دے نے لیکن عالم سمجھی بلیا میں پیا کر دلیل بھی آم رکھا گا پہلو پہلو سمجھا چکیا الانبیاء عالم نے وبیاباثت کیا کوئی نبی ایسا گزرا ہے جو دین کو نہ سمجھتا ہو بولو کیا کوئی ایسا نبی گزرا ہے جو دین پر عمل نہ کرتا ہو کیا کوئی ایسا نبی گزرا ہے جو خوف یا لالچ میں آ کر ڈنڈی مارتا ہو لالچ میں آ کر دین چھپاتا ہو معلوم ہوا نبیوں کا وارث کو سمجھتا ہوئی دین کو سمجھتا ہو دین پر عمل کر جس کو دین کی سمجھ مل جاتی ہے یاد رکھنا اس کو دین پر عمل ضرور ملتا ہے اگر عمل نہیں کرتا تو فدو ہے دین کو سمجھائی رکھنا دین سمجھا جائے عمل ضرور ملتا ہے پھر تبلیغ اور بیان یہ کام سارے توجہ رکھنا ذرا تو میرے بھائی دلیل آم دے دی, دی دعوی آم تھا دلیل عام دعوی خاص تو دلیل, عام دعوی خاص تو دلیل جدو لفظ یاد کر کے جنا تیری گزارش تقریر ہے یہ تقریر نہیں ہے تو ہونے تھے عالم وہ ہے جو نبیوں کا وارث اور نبیوں کا وارث ہی مراد ہے لوگوں کا عالم نہیں شریعت کے عالم کی بات کر رہا قرآن اللہ تعال کے کیا مشکل تھا آحلہ علم کہنا فکر میں جو اشارہ ہے جو رمز ہے جو راز ہے اس تک میں نے پہنچا دیا نہیں پہنچا لہذا سکولی کوئی عالم نہیں ٹی وی والے کوئی عالم نہیں بغیرت بائیمان کوئی عالم نہیں تنظیم المدارس والے کوئی عالم نہیں بھا بھی کوئی عالم نہیں اسی وجہ سے ہمارے امام علیہ سنت نے فرمایا اولا محابیہ کو اولا ماں کہ انہیں کو پھر کہتے اول ربا نہیں ہکا نہیں کو کہتے نہیں فرمائی کوئی خادم رضوی کو عالم سمجھتا ہے کوئی کسی کو عالم سمجھتا ہے کوئی کسی کو پتا نہیں کیا ڈاکٹر اچھا فلاں یہ عرفی علماء یہ فتبو کے نزدیک سمجھنی آ رہی بات کہاں سے سورت کون سی ہے آیت, آیت نمبر سات دیکھ لے, لے, لے, لے, لے اس آیت نے اتوا عالم کی آلم حقانی ربانی کی فرد کر دی کس پر, پر।, پر, پر, پر بیل اب بات کو سمجھنا لا تمالا شرط یہ رکھی اگر تم خود نہیں جانتے خود ب اب بات کو سمجھنا پرانے مجید میں فوق علم علی ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہر علم ان کے اوپر لیکن یہ شیعہ جس سے اللہ تعالی خارج ہے یہ دیر میں رکھنا باہر کیوں اللہ تعالی تعالیٰ ہے جس سے اوپر تو اوپر اس کے برابر بھی کوئی علم بچہ قرآن کو پڑھنا آسان ہے باقی کھ نہ جانے باقی کچھ جانے نہیں رہ جائے میرا کل پر اب جب اللہ بتا رہا ہے جب نشان اپنی حکمت بھری کتاب میں مراتب ہیں علماء ما علماء حقانی کے بھی علماء ربانی کے بھی مراتب ایک, ایک, ایک مرتبے میں سارے, سارے, سارے نہیں ہیں چلتے جاؤ چلتے جاؤ, جاؤ, جاؤ بڑھتے جائیں گے بڑھت بڑھت بڑھتے جائیں گے آخری نبی بائیں گے نبیوں کے اندر مراتب اللہ اللہ جل شان علم جو ہے وہ تمام نبیوں کے پاس بھی پرابر نہیں ہے پھر بھاری آ جائے گی امام علم صلی اللہ علیہ کی تو مخلوق کے اندر وہ سب سے اوپر ہو جائیں گے اب یہ مخلوق کی بات ہے کہ مخلوق کے اندر ہر علم والے سے اوپر ضرور علم والا بھاری میپ کی آ جائے گی اب مخلوق کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اگر آپ سے اگر علم زیادہ رکھتا ہے تو صرف خالق آپ کا ہے مخلوق کوئی برابر نہیں ہے آپ کے زیادہ ختم ایسے ہے ناجو اب یہ مراتب کب ثابت ہوں گے مراتب اس وقت ثابت ہوں گے جب علم برابر نہ ہو اگر علم برابر اس وقت نہیں ہوگا جب کوئی کوئی چیز جانتا ہو ایک ایک چیز جانتا ہو دوسرا نہ جانتا ہو اگر وہ سارے اس چیز کو جانتے ہیں سارے ہی جانے تمام چیزوں کو تو پھر مرتبے اور درجات نہیں بن سکتے اگر یہاں پر جو آپ بیٹھے ہیں اگر میں جو کچھ جانتا ہوں آپ بھی اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ میرے سامعین میں نہیں ہو سکتے جی آپ میرے سامعین میں اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ میں اللہ تعالی کے فضل سے کچھ زیادہ جانتا ہوں آپ کی نسبت اس وجہ سے جو نہیں جانتا وہ بتا رہا ہوں آپ میرے اس میں محتاج ہیں آپ پر فرض ہے کہ مجھ سے پوچھیں کہ یہ چیزیں میں آپ کو میں جانتا ہوں لیا پوچھو لیکن اب میرے اوپر کروڑوں درجات چلتے چلتے چلتے امام احمد رضا پھر اوپر چلتے جلدے امام آدم ابو شاپ امام امام مالک امام احمد پھر صاحب گرو کرام بھی میرے پاک نبی صلی اللہ, و صلی اللہ نے علیکم صلی اللہ بے سنت میری کو جی جی جی پکڑنا اور سنت کو قابو پکڑنا توجہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فلفا راشدین کی سنت کو آگے رکھا ہے معلوم آزو کے صحابہ بھی برابر نہیں ہیں سمجھ نہیں آ رہی اب فسالو اب اب نے یہ بتا دیا کہ جو رسول اللہ تعالی اللہ رسول کا کوئی ایسا حکم ہے جو لازم ہے تمہارے لیے اس کو اگر تم میں سے کوئی نہیں جانتا کوئی چاہے عالم ہے چاہے غیر عالم ہے وہ اوپر والے سے پوچھے دونوں کو ملا کر مطلب یہی بنے گا دونوں آیتوں کو ملاؤ جو, علم, جو بے علم, علم بے علم ہے کسی مسئلے میں اس مسئلے میں علم والے سے پوچھے اس کا محتاج ہے اس کا مختدی ہے اس کا بیروکار ہے اس پر ضروری ہے نہیں کرے گا اللہ گناگاروں کو کہہ رہا ہے جو کسی بات میں بے علم سے مخاطب ہے اب نام نے لیا علاقہ نے بتایا کون سے لوگوں تمہیں لوگو کہہ رہا ہوں مسئلہ نہیں بتایا کون سے مدلے میں عام رکھا معلوم ہوا دلیل گئی دلیل کون سی بن گئی مسالو اب اس اس قرآن پاک کی قرآن پاک کی شاید سے مبارکہ نے یہ ثابت کر دیا بے علم والوں پر ضروری ہے بے پیچھے بے چلنا بے دوسروں کی بات ماننا علم والوں کی بات ماننا بے علموں پر علم لازم ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا لیکن شرط ہو گئی ایک تابے پیچھے چلنے والا ایک مطبوع جس کے پیچھے چل ہے اقتداء کر رہا ہے توجہ رکھنا ذرا ذرا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بے علم ہو کہ شرطلا علم یہ بے علم اور جس کے پیچھے چل ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ با علم اور تمہیں پتہ ہے شریعت میں با علم وہی ہوتا ہے جو با عمل ہو ورنہ تو فائن جا گا سکون بنا بائی تب بات سمجھنا ذرا ارے میرے بھائی شریت اب کیسا شریعت مطالعہ کا یہ بن گیا ابتدا اتباد کی یہ کی دلیلیں قرآن پاک, کی کی دلیل قرآن پاک, پاک کی ایک بل ہاتھ میں رکھ لو سامنے رکھ لو اس کو دوسری آیت مبارکہ پڑھتا ہوں پڑھ دوں سبھی لمن اللہ فرماتا ہے اس آیت مبارکہ کے مطلب کو اس آیت نے اب مزید کھول دینا ہو اللہ فرماتا ہے و تبیلا منیہ اتباع کر اس شخص کی جی صرف میری طرف رجوع رکھتا من انا با لیا جس کے دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو دنیا کی طرف نہ ہو دھرم کی no no. no. ہو listen listen> طرف بناؤ دینار کی طرف نہ ہو بڈی کی طرف نہ ہو بادشاہ کی طرف بناؤ زرداری کی طرف نہ ہو گنجے کی طرف نہ ہو فوج کی طرف نہ ہو کہ فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا ملازمت کی طرف نہ ہو سب کی طرف نہ ہو صرف ہو تو اللہ کے دین حق کی طرف ہو ایسا گریما نے بتا دیا جن کی تباہ کرنی ہے جن کی اقتداء کرنی ہے جن کے پیچھے چلنا ہے وہ صرف اللہ والا ہو حکومت والا ہو بڈی والا نہ ہو برادری والا نہ ہو روپیے والا نہ ہو ملازمت والا نہ معلوم ہو یا سارے تنظیم المدارس کے ملا گئے کیوں ان خبی سونے تبدیل کا مقصد یہ حکومت ملازمت رکھی ہوئی ہے معلوم ہوا ان خبیروں کی اتباع حرام حرام حرام نتلانت کیونکہ ہمارا رات فرما رہا ہے ہو سبھی فلے سو إلا لله بل ينيبونه إلى الحكومة وإلى الزرداري وإلى الغنجفنجا وأين كان اسمه منيب الرحمن سبحان الله منيب الرحمن یہاں نام کی بات نہیں ہو رہی کام کی ہو رہی اللہ ہے جس کا کام میں رحمان کی طرف رجوع رکھنا اور کوئی اس کے دل میں نہ ہو میں کرسم کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبل قدرت میں میری جان ہے اپنے ہسن سے بات کہتا ہوں اگر اس وقت اگر کوئی نام میں نے تو اپنے دور میں حضرت اسی وجہ سے اس مرد حق کو یہی دیکھا کہ لاکھ زمانے اور حالات بنتے چلتے آ رہے ہیں اپنا رجوع اللہ کی طرف نہیں چھوڑا کوئی شیطان حکومت ایمان سے بتاؤ آج تک کسی حکومت کے ماتحت ہمارے حضرت رہے ہیں آئے ہیں ملہ تھارے رہے نام منیب الرحمان اسی وجہ سے منیب الرحمان نام جو ہے نا میں تو منیب شیطان کہہ دیتا ہوں نا کتنا فد لوگ ہیں جو نام دو ہے اللہ فرما رہا ہے مرضی لال چل رہے سمجھ نہیں آئی بات کو سمجھ دوسری آیت نے بتا دیا اتباع واجب لیکن کس کی بولو اللہ والے لفظوں میں نے تو سادے لفظ یاد رکھ تھا پیروی لازم اتباع لازم اتباع لازم،, لازم پیچھے چل لازم لیکن کس کے جو اللہ والا وہ اللہ کے چلتا اتبال لازم، اتبال لازم، پیچھے چلتا چل کے پیچھے چلو ہیں یہ سب انگریز کے پیچھے چلتے ہیں یہ انگریز والے حرام حرام حرام حرام یہاں ایک حوالہ بات کی مناسبت سے فوراً یہاں پر ایک حوالہ ڈال دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کا آگے پھر تکرار کرنا پڑے لیکن اس وقت بات آ گئی نا نواب سدھی کسر بھوپالی کی نہ اے جناب جی چھپی کتوں کی محمدی محمدی لاہور پرانا کبھی ہوتا تھا اس وقت کی چھپی ہوئی نمبر پہ کتنا ترجمان یہ خالی ایک بہبی کی بات نہیں وہ پورے فرقے کا ترجمان ہے یہ یعنی اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس پر اس وقت کے تمام بہابی متفق مہر لگا دی ہمارا یہی کچھ سمجھ آ گئی کتاب لکھنے والا چاہے لیکن مہر لگانے والے اس وقت کی جب نواب صدیق کسن گوپال کا نواب بڑا تھا توجہ کرو صفحہ نمبر پچپن اور الحق کدھر کدھر ہے وہ مدار الحق یہ کتاب ہے مولانا شاہ محمد پنجابی رحم اللہ کی یہ سنی تھے پہلے شاگرد تھے یہ وہابی ہندوستان کے اندر اہل حدیث جن کو ہم غیر مقلدین کے لانتی مذہب کو پھیلانے والا شخص ہندوستان میں سب سے پہلے مولوی نذیر حسین ملہ نذیر حسین دہلوی تھا دلی کا توجہ رکھنا نویر حسینی اس نے اہل حدیث غیر مقل اہل حدیثیت غیر مقلدیت کو پھیلایا ہاں جی ہندوستان میں اس کے یہ شاگرد, شاگرد تھے یہ مولانا شاہ محمد پنجابی اللہ تعالی, تعالی نے ان کو ہدایت بخشی استاد کی شرارتوں سے باخبر ہوئے اس کو چھوڑ کر اس نے اس کو چھوڑ کر سنی ہوئے اور اس نے پھر کتاب لکھی سنیوں کے مذہب کے کے کتاب محمد پنجابی نے چنگی جھاڑ پٹی کی ہے چنگا چتر استاد بھی یاد رکھے گا کچھ استاد بل اس کتاب کے مقدمے میں شروع میں لکھنے والے نے ہے جو ہوتا حضرت کہا کرتے تھے ہمارا لیکن ہم سے علیحدہ ہو گیا گمراہ شکر ہے میں کیا مقد نہ لگی ہو گیا سڈمیشا فرموندے لگی لا لو ٹری لگی لو ٹری گئی چیلا <احسن> <احسن> <احسن> سر、خرانا, موسیuv。موسیuv。موسیuv。موسیuv。اس اس کتاب کے کے ساتھ ایک میں تینار جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں اور یہ احترآباد کی چھپی آگرہ کی چھپی ہوئی ان کے دور مولانا شاہ محمد پنجابی کے مناظر من کر نواب تھا مظاہر حق جس کی ہے <wh> <shara> <shara> <Hashama. shara> اس کے بھی یہ شاگرد اور نذیر حسین دلوی کے بھی شاگرد ہے دونوں کے شاگرد ہیں سفا نمبر اکاسی انہوں نے 81 حوالہ کیا اور جو ہمارے ہاتھ میں لاہور متبا محمدی کی چھپی ہوئی ترجمان پچپن سے میں پیش کر رہا ہوں سنیے وہ کس کے مقلد کس کتابیں کس کے پیرو کور یہ کتا آپ نے اپنے امور مذہبی میں عبارت کوئی پڑھ سکتا ہے مائی کلال میرے کتاب ہاؤت میں اپنے امور مذہبی میں وہ رائے گورنمنٹ ہے اپنے بارے لکھ رہا ہے بچوں نے ٹھیک نہیں مارتے جنا سور وہ مارو مرے تو میں لگی کن دے واگا نے قسم خدا دی کرا غلط کر دم <uno> با بولویا واقیب ابھی مزہ بنگليزاں دا اے تے انگریزاں دے پیروکار نے ابو حنیفہ نو چھڈیا ہی امام الایما نو چھڈیا ہی سراج الاوما نو چھڈیا ہی امام الایما نو چھڈیا ہی او کتے انگریز نصیب ہو گئے امام ضرور ماننا پڑتا ہے یا خدا کا ماننا پڑتا ہے یا شیطان کا ماننا پڑتا ہے شریعت کے امام خدا کے ہیں ان کی جو نہیں مانے گا وہ شیطان کے اماموں کا مانے گا اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئے منی کھڑا اور اگلی گال ایک ہوتی سنا دینا حضرت صاحب نے یہ بھی لکھیا ہے لکھا ہے ہے نا کوئی نہانے کتنا نمبر پچپن رد کرتے ہیں بلکہ زیادہ کرتے، کرنے والے مذہب عیسائی کے یہی لوگ شکر وہ دا رد قرآن نے بھی ہے بولو صحابہ امام دسلمان بڑھیا کیرتن ساڈے دے مولانا رحمت اللہ کرانوی مولانا کیرانوی رحم اللہ کنڈیا تھی وہاں کے رہنے والے تھے عیسائی کے عیسائیوں کے پادریوں کے ساتھ اس دور کے اندر جب انگریز کی براہ حکومت تھی اور یہ کالے انگریز واسطے میں ابھی نہیں آئے تھے بات کو سمجھنا اس دور میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی عیسائیت کے رد کے اندر ہمارے مناظر اسلام تھے عرب اعظم کے اندر آپ کی تھوک تھی اتنا بڑے جگید مناظر تھے کہ صاحب روحل مانی نے بھی ان کے مناظروں کا روحل مانی میں ذکر کیا ان کی ایک مشہور نرمانہ کتاب اعجاز مسیحی ہے مسیح یہاں عیشائیت کے رد میں ایک میں اجار الحق ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ میں یار الحق اور ندی دہلی کے اور ہے مولانا رحمت اللہ کانوی کی اور ہے ہاں آپ کٹر سننی تھے الحمدللہ آپ کی آپ تق... کی تقریر پڑھ کر دیکھیں آپ نے جو تعریف کے کلمات لکھے ہیں تقدیس الوکیل کتاب کے آخر میں تقدیس الوکیل کتاب کے آخر میں جو مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ کی ہے جو مناظرہ ہوا تھا ہاں جی جھوٹ ممکن ہے یا نہیں دیو بندی کہتے ہیں بابی کہتے ہیں ممکن ہے سنی کہتے ہیں نہیں محال ہے اللہ کا جھوٹ وہ کہتے ہیں ممکن ہے نہیں ہو سکتا ہے اور سنی کہتے ہیں جھوٹ محال ہے توجہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا ہاں جی تو اس موضوع پر مناظرہ ہوا تھا بہاول میں بہاولپور میں اس وقت نواب صبح صادق تھا ریاست اس کے ہاتھ میں تھی بہاولپور کی ہاں جی توجہ رکھنا ادھر سے خلیل امبیٹوی تھا رشید گنگوہی کا شاگرد اور ادھر سے ہمارے ہمارے سنیوں کی طرف سے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تھے ہاں اور اس مناظرہ عجائبہ کے اس مناظرہ عجائبہ کے جو سالس تھے وہ مشہور زمانہ صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فقیر تھے اس مناظرے کی رو اور حقیقت حال جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ چھپی ہوئی ہے تقدیس الوکیل کے نام سے سمجھ نہیں اس کے آخر میں دستخط ہے جی اور تقریض ہے جی تحسین ہے اور جناب جی تعریف کے کلمات درج ہیں مولانا رحمت اللہ کرانوی سمجھ نہیں میرے <سؤال> <mere> بات بھائی بھائی بھائی سمجھنا کیا پھر دیوبندی بھا دیے فنجیروں کو بھاگتے ہوئے جی بھاگنے کے سوا چارہ نہیں تھا بھاگتے ہوئے پڑی بنی پھر پتا نہیں لگا حضرت چھپ کر جانتے لانتا لا کے کتروں تو میرے بھائی بات سمجھنا ہمارے سنی ہی رد کرنے والے ہیں اور یہ ہمیں تانا دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے اپنی صفائی پیش کر رہا ہے اپنی اپنی بات نہیں سمجھ آ رہی اپنی صفائی اس نے ایسے پیش کی کہ ہر چیز ہی صاف کر سمجھ نہیں کہتا ہے کہتا ہے بلکہ زیادہ رد کرنے والے مذہب عیسائی کے یہی لوگ ہیں جن کو سنی حنفی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ صفحے کے آخری سطح کے آخری لفظ اور چھپن صفحے کے شروع الفاظ یہی ہیں جو میں نے آپ کو سن دیے ترجمان وہ حافیہ کتاب سے سمجھ نہیں آ رہی اور پتا نہیں مار سمجھ نہیں آ رہے اگلے دن قبضے آ گیا پٹھان باندر جا کتب خان لاہور ریاض ایک ترجمان تو ایک حوالہ دیتا نے لکھا ہے کہ ہم انگریزوں کے وفادار ہیں انگریز حکومت کے خلاف لڑنا حرام ہے اور جہاد ان کے خلاف کرنا حرام ہے جہاد ان کے حق میں کرنا ان کو بچانے کے لیے جہاد کرنا یہ مسلمانوں کا فرض ہے یہ ترجمان کے اندر جگہ جگہ ایسی باتیں ہیں میں نے اس کو حوالہ پیش کیا وہ فدو کا بچہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی ترجمان کہاں ہے अगर ये नवाब सिद्धिकसन का साबित हो जाए हम ये कर दें कि मैंने कहा चल तू तूने तो देखी नहीं है किताब ही नहीं देखी तुझे क्या मालूम हो बईमान तू तर्जु नवाब सिद्धि कसन का तू नाम सुना है मैंने उसकी रग रग देखी है کے کتابوں کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں اس فدو کو خیر پتہ ہی نہیں تھا کہ ترجمان بابیا کو کتاب ہے کہ نہیں سمجھ نہیں آتی لیکن یہ ان کی کتاب بخیر مسئلہ یہ تو جو پیروکار انگریز کی اپنی زبان سے اپنے آپ کو اور وہ بھی مذہبی امور میں صاف کر رہے ہیں دنیاوی امور میں نہیں کہہ رہے کس میں کہہ رہے ہیں مذہبی امور میں پیروکار ہیں تو ان کو کہ مبارک تمہیں تمہارا ایمان لیکن ہمیں قرآن نے یہ فرمایا میری طرف رجوع رکھنے والوں کی بھی کر اللہ والوں کی بھی کر وہ شیطان والے اللہ والے نہیں ہے اے اے اے بات سمجھ آ گئی تیسری آیت اطیع اطیع الرسول الامر اہا اہا بولو بولو بولو اُلِل اللہ فرماتا ہے اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو امر مین کم اور تم میں سے جو حکم والے ہیں امر والے ہیں ان کا حکم مانو نہیں پوچھتا مین کم کیوں فرمایا تاکہ کافر نکل جائے مرتد نکل جائے سے نہیں یہ کتے کے بچے سکولی کتے جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں منکم من کدھر گیا یہ اللہ نے کیوں فرمایا تم میں سے لانتی کا بچہ جو کافر ہے وہ ہم میں سے نہیں اب بولو بولو اب سوال پیدا ہوگا مین کم کون ہے یہاں پر مفسرین نے اختلاف کیا کئی کہتے ہیں حکام اسلام ہیں کئی کہتے ہیں فکا اسلام ہیں لیکن بات اصل جو ہے وہ ساری وہ حقیقت یہی ہے کہ فکا اسلام ہیں کیوں اس وجہ سے کہ بزرگ فرماتے ہیں جو حاقے میں اسلام ہوتے ہیں ان پر بھی اتباع علماء اسلام کی لازم ہوتی ہے کیوں ایمان سے بتاؤ علماء حقانی ربانی کے پیچھے حکم کو چلنا ہے یا حاکموں کے پیچھے علماء ربانی کو چلنا ہے شریعت تو علماء حقانی کے پاس ہے اور حاکم شریعت کا پابند ہے شریعت تو حاکم کی پابند نہیں ہے میرے نہیں خیر تین آیات مقدس جن سے یہ ثابت ہو گیا نہ جاننے والوں پر بے علموں پر اتباع فرض ہے کن کن علم والوں کی جو شریعت میں علم والے ہیں یعنی ذکر والے بزاد پہلے کر چکا ٹھیک ہے نا اب بتاؤ جتنے بے علم ہو گئے علم والوں کی تابے جو فرض ہوئی اس کی دلیل, <تصحية> دل. دلیل, دلیل। قرآن سے ہے یا نہیں ہے یہ تین آیات ہیں ایک بھی نہیں بولتا نہیں یہ دلیل عام ہے اب جب اماموں کی ہم نے اتباع کی تو یہ ان کے قول اور ان کی بات ہم نے مانا اور اس پر عمل کیا تو یہ عمل اب بغیر دلیل کے نہیں کیونکہ ہم پر تو ان کی اتباق قرآن فارن کر رہا ہے تو قرآن دلیل نہیں ہے تو تقلید شریعت میں اور حقیقت میں وہ تھا کسی کی بات کو ماننا بغیر دلیل اس کا مطلب یہ نکلا کہ جتنے چار اماموں یا دوسرے اماموں کے مقلد پیروں پیچھے چلنے والے ہیں ये حقیقت میں تقلید نہیں کرتے جو شریعت اور حقیقت میں تقلید ہوتی ہے یہ ان کے پاس نہیں اور جو ان کے پاس ہے وہ حقیقت میں تقلید نہیں کیونکہ تقلید تھی بغیر دلیل کے بات ماننا یہ تو اللہ کے حکم کی تابے کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے چلو ان کے پیچھے جب اللہ کہہ رہا ہے تو دلیل تو پائی گئی تو معلوم ہوا یہ حقیقت میں تقلید نہیں ارے چشتی اس کو کیا کہتے ہیں ارے شریعت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ارے چشتی پھر مقلد کیوں ہے جس, جس کا ہمیں حکم ہے جس کی دلیل دلی تین آیتیں پیش کر تو اقتداء اور اتباع کو تقلید عرف میں لوگوں میں تقلید کہتے ہیں یہ لوگوں میں تقلید ہے جو شریعت میں تقلید ہے جو قرآن جس کے خلاف بولتا ہے وہ حقیقت میں تقلید جو ہے وہ تھی یا ہو سکتی ہے تو صرف کافروں کے پاس ہو سکتی ہے ابو جہل کی برادرین وہ مقلد تھے حقیقت میں شریعت میں کیوں اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی اپنے بڑوں بت پوجا جو کرتے تھے تو اپنے بڑوں کی کوئی کوئی بات کے لیے دلیل خدا کی طرف سے نہیں تھی نہ دلیل عام تھی نہ دلیل خاص تھی اللہ تعالی نے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اتاری تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے کہ اللہ کا ہمیں حکم ان کی پوجا کرو نا نہ وہ صرف اپنے بڑوں کی تقلید کے اندر ایسا کرتے تھے توجہ ذرا تو معلوم ہوا ان وہ تقلید حقیقت میں ہے حقیقت میں ہم مقلد ہم مختبے ہیں ہمارے امام ہمارے ارے بھائی بات تو تم تقلید پر کر رہے ہو بے سے کہہ لانتی یہ عرف میں تقلید کہتے ہیں اب اس وجہ سے ہم نے لفظ عرفی لحاظ سے لے کر اس پر باس کام اور سمجھ نہیں لگی ہو تو تقسیم کی تقسیم بنائی بیٹھا وہ دل ایک دلیل چار فکا اصول کتاباں ٹھیر لا دیا لا دیا کی بات بات میں کروں گا کیوں گھما رہے ہیں نا چمونے لڑ دے عرف عرفا میں اس ابتدا اور اتباع کو تکلیف کہتے ہیں اور تکلیف کی یہ دو قسمیں ہیں شرعی اور عرفی شریعت, شریعت کی زبان کے اندر, اندر وہ جو بھائی ہے وہ مضموم ہے بھائی بھائی اور عرف کے اندر جو تقلید ہے وہ اتباع بھائی اور اس کے احکام جو ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے اس اس کی شریعت بتانا چاہتا ہوں ہاں جی یہ تو فرض ہے جی جیسے آیات پیش کی آپ کے سامنے اب یہ تقسیم کے لیے بارات چند پڑھ دیتا ہوں توجہ ہے نا بھئی فقام ہوگی امام ابن حاجب کی اصول فقہ میں آ رہی شرح عادد الملت وتی الجی کی اس پر شرح اس پر حاشی امام زانی کا بولتے نہیں عمر ادھر دیکھ میرے بھائی ادھر دیکھئے آ گئی میرا بھائی آپ فرماتے ہیں التقلید والمفتی والمصطفطی وما یستفتی فی العمل بقول غیرک من غير حجت و لیسا الرجوع الى الرسول و الى الاجماع و ایوالعامی الى المفتی والقاضی علی العدول بتقلید لقیام الحجت و لا مشاعدہ فی التسمیہ آپ فرماتے ہیں تقلید کیا ہے مختصر اصول کے اندر ابن حاجب مال کی اللہ فرماتے ہیں تقلید والر کمن غیر خجہ تقلید ہے عمل کرنا تقلید ہے عمل کرنا بغیر کسی دلیل کے دوسرے کی بات پر اب آگے فرماتے ہیں رسول اللہ کی بات ماننا خود رسول اللہ کے فرمان کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ رسول کی بات تو خود دلیل ادھر کہا تھا بغیر دلیل کے فرمایا امت مستف جس بات پر اتفاق کر لے اجماع کرنے فرمایا اس کی طرف رجوع کرنا اس کو ماننا اس پر عمل کرنا یہ بھی فرمایا تقلید نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ اجماع خود حجت ہے خود دلیل ہے تو بغیر دلیل کے نہ ہوا فرمایا والعامی للمفتی اور جو بے جو شخص بے علم ہے یعنی جتنا جتنا بے علم ہے اتنا, اتنی, باتوں اتنی باتوں کے اندر, اندر علم والے علم اور مفتی اور مشتحد کے پاس, پاس رجوع کرنا یہ بھی فرمایا تقلید نہیں ہے بغیر دلیل کے ماننا اور جو عالم اور امام کی مانی جا رہی ہے وہ تو اللہ کے قرآن کے مطابق مانی جا رہی ہے تو بلا حجت کیسے بلا حجت کیسے ہوگی حجت تو ساتھ ہے کہ ہم اتباع کرتے ہیں اگر تم سے کافر پوچھے تم اماموں کی کیوں اتباع کرتے ہو تم یہی کہو گے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے ان کی کرو تو جب دلیل دے رہے ہو قرآن سے تو بغیر دلیل کے مان رہے ہو ہاں اتنا ہے کہ جس مسئلے میں تم ان کی دلیل ان کی بات مان رہے ہو اس مسئلے کے اندر دلیل خاص مسئلے اس, مسئلے اس مسئلے کے متعلق تمہارے سامنے نہیں آئی عام دلیل موجود تو موجود ہے سمجھ نہیں آ رہی خاص باز باز پر متلے ہوا تو مستحد ہو گیا لیکن خود ہو بغیر کسی کے بتائے بغیر کسی کے قول کے خود اگر دلیل پر متلے ہوا تو مستحد ہے برنا مقلد مقلد مقلد مطبع ہے مطبع ہے برنا مطبع مطبع ہے ہے اور है یہ اور جو یہ اتباع کر رہا है है اس کو اس تقلید نہیں کہہ سکتے شریعت منا میں منا کیوں نہیں کہہ سکتے سبھی لمنانا توجہ نہیں دلیل تو جلس موجود جلس ہے جلس بغیر دلیل, کی دلیل, کی دلیل, دلیل, دلیل, ہو دلیل, دلیل تو فرمایا اب بتاؤ وہ واقعہ گواہوں نے دیکھا کہ ان کی بات مان رہا ہے وہ بغیر دلیل کے بظاہر کوئی دلیل کیا ہو اس کے پاس تو خود ہے یہ خود دیکھا نہیں ہے اب یہ ان کی جو بات مان رہا ہے تو فرمایا اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ قاضی گواہوں کی تقلید کر رہا ہے ارے بھائی پیچھے تو ان کے چل رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ تقلید اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن نے فرمایا فیصلہ گواہوں کے ساتھ کرو تو گواہوں کی ماننا قرآن کا حکم ہو گیا جب قرآن کے حکم کے مطابق کیا مطلب گواہوں کی بات جو قاضی پر ماننا ضرور ہو رہا ہے تو یہ دلیل عام قرآن کی جو قرآن فرما رہا ہے گواہوں کی اور او اگر کوئی یعنی بے شخص مجحد اور امام کی مانے اور قاضی کی مانے آدلوں کی تو فرمایا یہ چاروں تقلید نہیں ہے کیوں تقلید نہیں ہے شریعت میں تقلید نہیں حقیقت میں تقلید نہیں ورنہ ظاہر عرف میں تو یہ بھی تقلید بن جائے گا کیونکہ اس کی بات مار رہا ہے ہم تو اس کو تقلید کہہ ہی دیتے ہیں لیکن فرمایا عرف میں شریعت میں نہیں ہے شریعت میں یہ تقلید بن سکتا کیوں اس وجہ سے گواہوں کو ماننا گواہوں کی بات ماننا شریعت کا حکم ہے شریعت کا سمجھ نہیں لیا کوئی دو گواہ پیش ہوئے پاگل دیا بچا دلی ہونی ہے دلیل خاص نہیں چاہیے آدل پرہیزگار گواہ بناؤ رب جیڑے جڑے تے عدل والے نے پرہیزگاری والے نے مروت والے نے انسانیت والے نے ننگے, ننگے, پھر ننگے, ننگے سر بزارہ مچ نہیں پھر دے ننگے سر بھی پھر نہیں پھر دے ہاں جی کھاتے چلتے پھر دے کھاتے نہیں ہیں جانوروں کی طرح ہاں جی آدھے کام زوری کر وہ پورے عادل ہیں ان کو گواہ بناؤ یہ آیت کریمہ لازم کر رہی ہے معلوم ہوا جو قاضی ان کی مان رہا ہے وہ اس آیت کے مطابق مان رہا ہے دلیل کے بغیر ہوئی ہے دلیل کے ساتھ جب دلیل, جب دلیل کے ساتھ توجہ اس اعتراض کا جواب دیا کیا حضرت عوام لوگوں کے عرف میں عرف میں بولو بولو تو انہوں نے فرمایا جواب دیا نام رکھنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا نام رکھنے میں ایمان سے بچا جا اکھا ہی نہیں ہو چراغ رکھ لیں جی کول رکھ لے جگڑا کرتا ہے رکھنا چاہیے جہاں مرضی رکھ لو فلا مشاہدہ ولا مشاہدہ فیتسمیا فرمایا ہے تو اتفاق ہے تو اتباع اگر اس کا نام رسول اللہ کی اتباع ہے اجما کی اتباع ہے اور اگر اس کا ناموں نے وہ نہیں ہے ایک امام کا حوالے جن شروعات اور میرے کو چار فی سی یہ مختصر روزہ بھی ہے ہاں جی رعوضت الفقہا محدث ابن قدامہ حنبلی کی وہ بھی میرے پاس پڑی ہے مختصر رعوضہ مختصر رعووا ہے جی توفی کی, تو کی حنبلی کی وہ بھی میرے پاس پڑی ہے العدہ فی وصول الفقہ قاضی ابی جعلہ حنبلی کی یہ بھی میرے ہاتھ میں آئیہ حنبلیوں کی ہیں ان کے اندر اور شافعیوں کی قاضی بیضاوی کی من ہاج الاج اللہ بتھیری شرح میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اصول ایک نہیں ہے، وغیرہ ہے جی امام ابن سمعانی کی شافی مذہب مثلا مسلق پر ہے اور کی پھر بیش ہیں، تو ہمارے پاس ان سب کے اندر یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا خلاصہ میں سمجھا رہا ہوں حوالے کے لیے دیکھ لینا جس کو دیکھنے کی طاقت لکھ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو شریعت میں تقلید نہیں ہے بلکہ بلکہ اب تو ٹھیک ہوا روڑا ثابت کر دیتی اور اس پر ایک صوفی بزرگ کا پھر حوالہ پیش کروں گا مالک کا وقت ہو گیا اپنے قائدے قانون لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے درویشوں کے بھی امام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صوفیا کے قواعد لکھے ہیں <ambiente> قواعد ال تصوف میرے پاس ہے امام سروخ مالکی یہ نویں صدی آٹھویں اور نویں کے یہ بہت بڑے امام مالکی صوفی مجمع بحرین ہوئے ہیں شیخ عبدالحق محدث محد سے دہلوی رحم اللہ ماراج البحرین کے اندر اس کتاب کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں فرمایا یہ وہ شخص ہیں جن کی کتاب سب کے نزدیک مسلم یہ مجمول بحرائن ہے صوفی ولی بھی ہے درویش بھی ہیں فقیر بھی ہیں اور لکھی ہے یہ کتاب اس سے ایک حوالہ پیش کروں گا کہ یہ جو ہم مسلمان لوگ اماموں کی ابتدا کرتے ہیں یہ تقلید نہیں ہے حقیقت میں یہ اقتداء اور اتباع ہے تقلید اور چیز ہے تقلید حقیقت میں کافر کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں تو کافر کرتے ہیں شریعت والی تکلیف جس کو شریعت برا کہتی ہے ما بجتنا الح آپ آنا وہاں بھی کتا جو آیتیں پڑھتا ہے وہ ادھر ادھر گول مول کر کے تمہیں دھوکہ دیتا ہے آیتیں پڑھتا ہے وہ جو اتری کافروں اور مشرقوں کے حق میں اور پڑتا ہے مسلمانوں پر اسی وجہ سے یہ خارجی ہونا اس کا ثابت ہو گیا کیوں ثابت ہو گیا کہ حضرت عبد عمر بخاری میں فرماتے ہیں فرمایا کہ بدترین لوگ یہ خارجی ہیں جو آیتیں اتری تھی کافر کے حق میں وہ فرمایا اٹھا کر رکھ دیتے ہیں مومنوں پر تو ماں جتنا آنا کہ ہم اپنے پیو دادا کو ایسے چلتے کرتے دیکھ رہے ہیں یہ باتیں کافروں کی یہ اللہ نے جو مضمون کی ہیں ان کی مذمت جو اتاری ہے تو یہ ہے کافروں کی مسلمان کیوں اس وجہ سے کافروں کی مضمون ہے وہ تقلید حقیقت میں ہے وہی شریعت میں ہے اسی وجہ سے شریعت میں اس کو برا کہا گیا ہے کیوں اس وجہ سے ان کے پاس دلیل نہیں ہے اور ہمارا جو کام ہے اماموں کی اتباع کا یہ اتباع ہے تقلید شریعت والی نہیں ہے لغت اور عرف والی ہے میں تقلید ہے hey! hey! حقیقت میں اتباع ہے کیوں اس وجہ سے حوالہ پیش کروں گا اور پھر جناب جی نا کہ اماموں کی تقلید حقیقت میں تقلید نہیں اتبا نام میں تقلید ہے حقیقت میں اتباع ہے جو فرض میرا ہے میرے